اور اس کے علاوہ عام گلی محلوں میں بھی استخارے کا بہت رواج ہے کسی کے ہاں چوری ہوتی ہے کہتے ہیں استخارہ کراؤ چور کا پتہ چل جائے گا ڈاکہ پڑے تو یہاں بھی پناہ استخارے میں تلاش کی جاتی ہے کتنے ہی ایسے مسائل ہیں جن میں لوگ استخارے کی طرف رجوع کرتے ہیں اور استخارہ میرے بھائیوں نبی علیہ السلاط وسلام کی احادیث سے ثابت ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ استخارہ کسے کہتے ہیں اور شریعت نے استخارہ کون سا بتایا ہے اور جو استخارہ ہمارے گلی محلے میں چل رہا ہے ٹی وی چینلز کے اوپر چل رہا ہے وہ کون سا استخارہ ہے گلی محلے میں اور ٹی وی چینلز کے اوپر جو سکھارا چل رہا ہے اس میں غیب کا دعویٰ ہے یہ معلوم کرنا کہ چور کون ہے یہ بتانا کہ چور کون ہے یہ غیب کا دعویٰ ہے بغیر کسی سبب کے بتانا ظہری طور پہ کوئی سبب نہیں ہے صرف اس کے ذریعے چور کا پتہ چل جائے چور کے بارے میں بتا دیا جائے یہ غیب کا دعویٰ ہے ڈاک کس نے ڈالا ہے یہ بتایا جائے یا یہ معلوم کیا جائے یہ غیبی دعوے ہیں اگر صرف استخارے کے سہارے پہ یہ کام چل رہا ہے استخارہ میرے بھائیو عربی زبان کا لفظ ہے اور استخارے کا مطلب ہے خیر مانگنا بلائی مانگنا استخارے کا مطلب ہے خیر چاہنا بلائی چاہنا کس سے اللہ تبارک کو تالا سے اور میرے بھائیوں شری جو استخارہ ہے وہ استخارہ جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے وہ استخارہ کسی حرام کام میں نہیں ہوتا گناہ والے کام میں نہیں ہوتا کیونکہ اس سہارے کا مطلب کیا ہے جبھی میں بتا کر ہٹا ہوں کیا مطلب ہے سہارے کا خیر مانگنا جس کے بارے میں شریعت نے پہلے ہی بتا دیا کہ وہ گناہ ہے حرام ہے اس میں خیر کیا ملے گی ایک آدمی کہتا ہے جی میں بینک میں سودی اکاؤنٹ میں پیسے رکھنا چاہتا ہوں لوگ مجھے روکتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں رکھ لو اب میں سکھارا کروں گا کیا اس میں سکھارا کرنا درست ہے نہیں میرے بھائی شریعت نے پہلے بتا دیا ہے کہ سود اتنا بڑا شر ہے اس میں خیر ہے ہی نہیں یہ تو اللہ سے الاحانے جنگ کے متعدد ہے سود لینے والا دینے والا دونوں لانتی ہیں بلکہ سودی معاملات کو تحریر کرنے والا سودی معاملات کے اوپر گواہ بننے والا وہ بھی لانتی ہیں اور فرمایا پیارے حبیب علیہ اصلاح و نے سود لینے والا دینے والا تحریر کرنے والا گواہ بننے والا سارے کے سارے گناہ میں برابر ہیں دوسرا آدمی کہتا ہے کہ ہمارے علاقے میں شراب بہت بکتی ہے تو میں یہ کاروبار کرنا چاہتا ہوں لوگ اسے کہتے ہیں بھائی شراب کا کاروبار کرنا جائز نہیں ہے حرام کام ہے گناہ ہے وہ کہتے جی میں سہارا کر لیتا ہوں تو کیا یہ سہارا درست ہوگا نہیں بھائی شریعت نے پہلے سے بتا دیا ہے کہ یہ خیر کا کام نہیں ہے یہ سہارا وہاں کرتے ہیں جہاں سمجھ نہ آئے کہ خیر کہاں ہے جس کام کے بارے میں قرآن و حدیث میں پہلے سے بتا دیا کہ اس میں خیر نہیں ہے اس میں سہارا کس بات کا تو یہاں پہ یہ مسئلہ اب مجھے امید ہے کہ سارے بھائی سمجھ چکے ہوں گے کہ گناہ کے کام میں حرام کام میں غلط کام میں سکھارا نہیں ہوگا اور اس کام میں بھی سکھارا نہیں ہوگا جس کام کے بارے میں شریعت نے پہلے ہی بتا دیا کہ اسے کرنا واجب ہے ضروری ہے لازم ہے اس میں خیر ہے مثلا ایک آدمی ہے اس سے ہم کہتے ہیں کہ پانچ ٹائم لما دے بڑا کرو وہ کہتا ہے جی میں سکھارا کروں گا ہاں جی اس میں سہارا ہوگا شریر نے پہلے بتا دیا ہے کہ یہ خیر کا کام ہے تو سہارا کس بات کا پہلے ہی بتا دیا ہے دوسرا آدمی ہے اس سے کہا جا رہا ہے بھائی اللہ نے تمہیں بڑا پیسہ دیا حج کر لو وہ کہتا ہے جی میں سکھارا کروں گا سخارہ کس بات کا سہارے کا مطلب ہے اللہ سے خیر مانگنا کہ اللہ مجھے بتا میرے لیے خیر کہاں ہے جن امور کے بارے میں پہلے بتا دیا گیا کہ وہ کرے شریعت آدر دے رہی ہے واجب ہے لازمی ہے ضروری ہے یا فضیلت ہے اس کے کرنے میں تو پہلے ہی بتا دیا گیا کہ اس میں خیر ہے اس میں سخارہ کس بات کا خلاصہ کلام اب یہ ہوا کہ سہارا کس چیز میں ہوگا میرے بھائیوں جائز کام میں کس میں جائز کام میں کہ کروں کہ نہ کروں مثلا پلاٹ خریدنا ہے لاہور میں خریدوں یا کراچی میں خریدوں سمجھ نہیں آ رہی مشورے لوگوں سے بہت کئے پھر بھی کسی نتیجے تک نہیں پہنچے اب آپ اسخارا کریں گے دعائیں اس جو آگے چل کر میں بتاؤں گا وہ دو رکھتے ادا کرنے کے بعد وہ دعا کریں گے تاکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے دل کو وہاں مطمئن کر دے جہاں آپ کے لیے خیر ہے بیٹی کا رشتہ کرنا ہے رشتہ یہ بھی مانگ رہے ہیں وہ بھی مانگ رہے ہیں اور یہ بھی اچھے لوگ ہیں وہ بھی اچھے لوگ ہیں نہ یہ مشرک ہے نہ وہ مشرک ہیں نہ یہ قبروں کی پوجا کرتے ہیں نہ وہ قبروں کی پوجا کرتے ہیں یہ بھی نماز پڑھنے والے ہیں وہ بھی نماز پڑھنے والے ہیں اب صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی لوگوں سے بھی مچورا کیا لیکن کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکے اب کیا ہوگا جی اب اسارا ہوگا لیکن اگر دو گھروں میں سے ایک گھر والے دین کے اوپر ہو نماز پڑھنے والے توحید کے اوپر قرل پاک کی تلاوت کرنے والے دینی ماحول رکھنے والے اور دوسرے گھر میں دولت بہت ہے مکان پہلے سے الگ ہو چکا ہے اس بیٹے کے لیے جس کی شادی ہونے والی ہے جس کا رشتہ جس کے لیے وہ رشتہ مانگ رہے ہیں لیکن وہاں سود بھی چلتا ہے شراب بھی چلتی ہے اور شرک بھی کرتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے تو اب یہاں پہ سکھارا ہوگا کیونکہ نبی علیہ السلام نے پہلے بتا دیا ہے بخاری شریف کی حدیث ہے آپ نے بتایا تھا کہ لڑکی سے شادی چار وجہ سے کی جاتی ہے نمبر ایک فرمایا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے نمبر دو اس کے مال کی وجہ سے نمبر دین، نمبر تین اس کے بڑے خاندان کی وجہ سے نمبر چار دین کی وجہ سے آپ نے اس صحابی سے کہا جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے کہ تو جب بھی شادی کرنا دین کی وجہ سے کرنا خیر اس میں ہے کامیابی اس میں ہے تو اب اگر جو رشتہ مانگ رہے ہیں بیٹی کا دونوں میں سے ایک کے پاس توحید ہے دین ہے نماز ہے دوسرے کے پاس سود ہے بے نماز ہے قبروں کی پوجا کرتا ہے یہاں اس حالے کی ضرورت نہیں ہے تو استخارہ اس, اس جیز کام میں ہوگا جس میں خیر کا پتہ نہ چل رہا ہو میرے بھائیو اب مسئلہ یہ ہے یہ ہے اس کا آسان سا طریقہ جو شریعت نے بتا دیا ہے لیکن لوگ ٹی وی چینلز میں بیٹھے ہوئے فون کرتے ہیں جی یہ بتائیں کہ ہماری چوری ہوئی ہے کس نے کی ہے وہ آگے سے مولوی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں جب ریڈرواتے ہیں رشتے داروں میں محلے داروں میں غیب کا دعویٰ بھی کرتے ہیں یہ شرک ہے تو نبی علیہ السلاط اسلام نے جو استخارہ بتایا اس میں ایسا کوئی دعویٰ نہیں ہے اس میں ماضی کی باتیں نہیں ہیں کہ ماضی میں یہ کام ہوا تھا اس کے بارے میں پتا چل جائے کس نے کیا تھا نہیں استخارے میں ایسی چیز کوئی نہیں ہے استخارے کا تعلق مستقبل سے ہے استخارے کا تعلق کسی سے ہے اس کام سے جو ابھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں جائز کام ہے سمے نہیں آ رہی کریں کہ نہ کریں یہاں کریں کہ وہاں کریں دکان نئی دکان ڈالنا چاہتے ادھر کے ادھر اس مارکیٹ میں کہ اس مارکیٹ میں سمے نہیں آ رہی یہاں کاروبار چلے گا کہ وہاں چلے گا یہ سمے نہیں آ رہی انور میں میرے بھائی استخارہ کیا جاتا ہے اب میرے بھائیو اگلا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ استخارہ کس سے کروائیں گے جی میرے بھائیوں خود کریں گے تو وہ بیچارے جو اس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی روزی کا بندوبست کون کرے گا جی اللہ دے گا انشاءاللہ دے گا اللہ تو ان کو حوصلہ رکھنا چاہیے ڈرنا نہیں چاہیے نبی علیہ سلا تو اسلام جب اس کرنے کے بارے میں بتایا تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ صحابہ کلام سے کس سخارے کے لیے میرے پاس آؤ صحابہ کرام سے کہا جب تم میں سے کوئی سخارہ کرنا چاہے تو اس انداز سے سخارہ کرے اور کسی صحیح سے ثابت نہیں ہے کہ کبھی بھی کبھی بھی کوئی صحابی نبی علی سلاط اسلام کے پاس آئے ہو کہ آپ میرے لیے سہارا کر دیں نبی علی سلاط اسلام سے بہتر سہارا کرنے والا کون ہوگا آپ سے زیادہ اس کے آداب جاننے والا کون ہوگا لیکن صحابہ کلام نے اس سہارا کے سلسلے میں کبھی آپ سے رجوع نہیں کیا اور آپ نے کبھی بھی کسی کو سہارا کر کے نہیں دیا تو میرے بھائیو ہر ایک کو دعائیں سہارا زبانی یاد کرنی چاہیے جب تک زبانی یاد نہیں کرتے اس وقت تک کتاب سے دیکھ کر آپ یہ پڑھ سکتے ہیں اور دعاؤں کی کتاب کا نام کیا ہے جی ہسن المسلم کیا نام ہے ہسن المسلم دو تین دیا کی آتی ہے روزانہ یہ بتاتا ہوں تقریباً یہ خریدی ہے میرے بھائیوں پانچ کی ہے جی بھائی کہتے ہیں پانچ کی ہے تو بہرحال پانچ ریال کی بھی ہے تو کچھ زیادہ قیمت نہیں ہے ویسے حرم سے مثل نبی سے دور چلے جائیں تو دو تین ریال کی بھی مل جاتی ہے بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے میرے یہ دعا یہ کتاب لیں جس میں دعائیں ہیں نبی علی اسلام کی بتائی ہوئی اور حوالے کے ساتھ اس میں دعائے سخارا بھی آپ کو ملے گی تو جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کون سے صابیر وایت کر رہے ہیں جی جابر بن عبداللہ یہ آپ کو انشاءاللہ احادیث کا آفر بنانا ہے آپ ڈرے نہیں کہ اتنے نام کیسے یاد ہوں گے آپ ہمت تو کریں اللہ مدد کرے گا تو استحال والی حدیث نبی علیہ سلاد اسلام سے نقل کرنے والے صحابی کے نام کیا ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما اللہ ان سے بھی راضی ہو ان کے والد گلامی سے بھی راضی ہو یہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلاۃ وسلام ہمیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو المول الخارہ من القرآن آپ ہمیں دعائے استخارہ ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن پاک کی صورت سکھاتے تھے پتا یہ چلا کہ میرے بھائیوں میں نے بھی اور آپ سب نے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے دعائے سہارا ایسے یاد کرنی ہے جیسے ہمیں سورہ فاتحہ یاد ہے جیسے سورہ خلاص یاد ہے جیسے صورت الناس یاد ہے جیسے صورت الفرق یاد ہے کیوں کس لیے اس لیے کہ جیسے فاتحہ ایک دن میں ہر نماز میں نماز کی حرکت میں ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اچھی طرح یاد ہو گئی ہے استخارے کی بھی قدم قدم پہ ضرورت ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ ضرورت ہے آج لاہور اس کام کے لیے جاؤں کہ نہ جاؤں استخارا کر لیں آج اس بیٹی کا معاملہ ہے اس کو اس مدرسے میں داخل کروں اس مدرسے میں داخل کروں استخارا کر لیں آپ کا ذاتی معاملہ ہے جوتے لینا چاہتے ہیں آپ بظاہر معمولی سی چیز ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ میں نے حلال کی کمائی کتنی مشکل سے کمائی ہے جوتا بار بار نہیں لیا جاتا تو آپ اس معاملے میں سخارا کرنا چاہتے ہیں اس میں بھی کر سکتے ہیں تو بار بار استحالا کریں تو یہ دعا ایسے یاد کریں جیسے قرآن پاک کی صورتیں یاد ہیں یہ جی صحابی کہہ رہے ہیں میرے بھائیوں اور یہ حدیث دعا استخارا جو بھی بتانے لگا ہوں کون کون سے اماموں نے حدیث کے اماموں نے اپنی کتابوں میں درد کی ہے نمبر ایک امام بخاری نے کس نے امام بخاری نے نمبر دو امام ابو داود نے نمبر تین امام ماجہ نے اور دیگر کئی اماموں نے تو حدیث بالکل صحیح ہے شک و شبہ سے بارہ تر ہے جناب جابر میں عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمیں اس کی دعا اسی اہتمام کے ساتھ سکھاتے تھے جس اہتمام کے ساتھ ہمیں قرآن پاک کی صورتیں سکھاتے تھے اور آپ کہا کرتے تھے کون کون میں بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے نیکیاں گمہ لیا کریں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ادا ہم احد کم بل امری جب تم میں سے کوئی کسی امر کا کسی معاملے کا ارادہ کرے کوئی کام کرنا چاہے کچھ کرنا چاہے پھل یار کا رکھ آتے تو وہ آدمی دو رختیں ادا کرے کیا کرے من غیر الفرید آب فرد نواز نہیں فرد نماز سے ہٹ کے دو رختیں ادا کرے اس ہارے کی وجہ سے دو نفل ادا کرے اور فرمایا اس کے بعد پھر یہ دعا پڑے اب میرے بھائیو آپ یہاں پہ غور کریں نبی علیہ اسلاد اسلام نے یہ نہیں کہا کہ جب تم میں سے کوئی کسی امر کا ارادہ کرے تو میرے پاس آ جائے میں اس کے لیے سکھارا کر دوں گا میرے پاس آ جائے میں اس کے نام پہ لماز پڑھ لوں گا نہیں میرے بھائیو اللہ تبار کو بتا شریعت اس کے اوپر آپ غور کریں تو شریعت چاہتی ہر آدمی نیکی کے کام کریں آپ دم کو لے لیں تعویذ کو لے لیں شریعت چاہتی ہے کہ جب بھی مجھے کوئی مسئلہ ہو آپ کو مسئلہ ہو ہم جلدی سے اپنے اوپر دم کریں کبھی سورہ فاتحہ پڑھ کے کبھی سورہ فرق پڑھ کے کبھی ناز پڑھ کے پورا قرآن پاک شفا ہے آج سر میں درد ہے فاتحہ پڑھ کے دم کیا کل کو کان میں درد ہے فاتحہ پڑھ کے پھر دم کیا دانت میں درد ہے فاتحہ پڑھ کے پھر دم کیا یا کوئی اور سرت پڑ لی پورا کرنے پاک شفا ہے نبی علیہ السلام نے شفا کر یہ دعائیں بتائی ہیں وہ پڑھ لیں یعنی کہ اللہ کا ذکر ہو اسی بہانے اللہ سے تعلق قائم ہو اللہ کو پکاریں اللہ سے دعا کریں اللہ کی منت کریں لیکن ہم کیا چاہتے ہیں نہیں یہ کام مشکل ہے ہم مصروف لوگ ہیں کاروباری لوگ ہیں کیا جی مول صاحب تاویز لکھنے مول صاحب نے تعویذ لکھ دیا پانچ روپیہ دے کے ان کی جیب گرم کر دی اب وہ تعویذ بیٹے کو پہنا دیا ہے جس کی عمر ہے دو سال مرتے دم تک یہ تعویذ کافی ہے اب اس کو بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ہم یہ چاہتے ہیں اور شریعت کیا چاہتی ہے نہیں تویز ڈالتا نہ ہو نبی علیہ السلاد و نے کبھی بھی کسی صحابی کو نہ تاویز لکھ کر دیا نہ کسی اور صحابی سے کہا کہ اس کو تاویز لکھ کر دو نہ کسی صحابی سے کہا تعویز خود لکھ کر پہن لو جب بھی آپ نے رہنمائی کی ہے دم کے بارے میں رہنمائی کی ہے کہ یہ سورت پڑھو یہ دعا پڑھو تاکہ ہر آدمی مشکل کے وقت اللہ کو پکارے بار بار اللہ کا ذکر ہو بار بار ہماری زبان سے اچھے کرمات نکلیں بار بار ہماری زبان سے قرآن پاک کی آیتیں جاری ہوں تو میرے باعث کا معاملہ بھی یہی ہے کہ نبی علیہ السلاۃ وسلام فرماتے ہیں جو آدمی کسی امر کا ارادہ کرے دو رکھتے ادا کرے فرد نواز کے علاوہ اور پھر یہ کہے اب دعا شروع ہو رہی ہے دعائیں سخارا شروع ہو رہی ہے اللہ انی اسخیروں کا بھی علمک و استخدر کا بھی و کا مفت فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب الا اللهم کیا ہے الا میرے بھائی اس سہارا صرف اس لیے نہیں کرنا کہ میرا مطلب حل ہو جائے دعائے سہارا عبادت ہے اللہ سے تعلق قائم ہو رہا ہے آپ اللہ کی منت کر رہے ہیں آپ کے نام پہ نیکیاں لکھی جا رہی ہیں رب سے دلی تعلق قائم ہو رہا ہے اور یہ تعلق آگے چل کے کام آئے گا دنیا میں بھی آخت میں بھی کام آئے گا اس سہارا سے دنیاوی مطلب کا نام نہیں ہے یہ ایک عبادت ہے پوری دعا عبادت ہوتی ہے آپ جانتے ہیں ابود کی روایت ہے ترمی کی روایت ہے ابن مادہ میں آتی ہے فرمایا میرے پیارے حبیب علیہ اصلاط اسلام نے کہ دعا عبادت ہے دعا کیا میرے بھائیوں اللہ اکبر اس دعا کا جب آپ کو ترجمہ آتا ہوگا تو پھر اس کا اثر اور ہوگا پھر اس کا رزلٹ اور ہوگا پھر اللہ سے تعلق کا انداز اور ہوگا اللہ معنی ر کا اللہ میںخیروں کا تو اس سے خیر مانگتا ہوں اہ میں تو اس سے کیا مانگتا ہوں خیر مانگتا ہوں کہاں اللہ سے خود استخارا کرنا دیکھیے نا تلو قائم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا تلو قائم آپ اللہ سے کہہ یا اللہ میں تو سے خیر مانگتا ہوں کیا انداز ہوگا منت آپ کر رہے ہوں گے آج بھی آپ کے دل میں ہوگی اور آگے آپ کہیں گے تجھ سے خیر مانگتا ہوں اور خیر مانگتے ہوئے یا اللہ تجھے واسطہ بھی دے رہا ہوں وسیلہ بنا رہا ہوں ایک چیز کو کیا چیز وسیلہ ہے جی اللہ میں انخیروں کا علمی کا یا اللہ میں تجھے تیری شفت علم کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ مجھے خیر دے اللہ کو واسطہ کس کا دیا گیا اللہ کے علم کا یہ اللہ کی سفت ہے اور میرے بھائیو دعا میں جب بھی اللہ کو واسطہ دینا ہو وسیلہ دینا ہو سب سے بہتر وسیلہ سب سے اعلی وسیلہ وہ ہے جس کا خود اللہ نے حکم دیا ہے جس کے اوپر پوری امت کا اتفاق ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے لیکن میں کہا کرتا ہوں افسوس کا مقام یہ ہے کہ جس استخارے میں امت کا اختلاف نہیں ہے اسے اختیار کرنے والے لوگ دس فیصد سے زیادہ نہیں ہیں اللہ نے کہا ہے, قرآن پاک میں نویس پارے میں سرح آراف میں ولی اللہ الحسن فدرو بہار اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں اللہ سے دعائیں کیا کرو بہار ان ناموں کے وسیلہ اور واسطہ سے اچھا یہاں پہ ایک اور سوال بھی ہو جائے اللہ کے نام کتنے ہیں میرے بھائیوں میں ہو اور بات سننا چاہتا ہوں یہ پرانا آدمی بیٹھا ہوا ہے <تصفح> اللہ ان کے علم میں اضافہ فرمائے میرے بھائی اللہ کے نام نانوے صرف نہیں ہیں صرف نانوے نہیں اللہ کے نام اس غلط فہمی کو دور کریں اللہ کے نام بے شمار ہیں اللہ کے نام بے شمار ہیں لا تعداد ہیں آپ کہیں گے کہ جب سے ہم پیدا ہوئے ہم تو 99 کا لفظ سن رہے ہیں اور آپ ہر بات نئی بات کرتے ہیں کدھر جائیں میرے بھائی 99 والی حدیث آتی ہے بالکل میں بھی اسے مانگتا ہوں بخاری شریف میں آتی ہے حوالہ میں دے رہا ہوں لیکن اس کا مفہوم اچھی طرح جان لیں مفہوم میں غلط فہمی ہو رہی ہے آپ کو اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ جس نے اللہ کے ننل میں نام یاد کر لیے وہ جنت میں جائے گا یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ کے نام ہے ہی ننل میں فرق سمجھ رہے ہیں بھائی اس حدیث میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جس نے اللہ کے نل میں نام یاد کر لیے انہیں حفظ کیا ان کے معانی کو جان لیا ان کے معانی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیا وہ آدمی جنت میں جائے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نام ہے ہی نل تو بہرحال اللہ تعالیٰ کو دعا میں واسطہ دینا اللہ کے ناموں کا اور اللہ کی سفتوں کا یہ سب سے اچھا سب سے معتبر وسیلہ ہے جس میں اختلاف نہیں ہے یا اللہ مثلاً مثال دیتا ہوں آپ کو رزق چاہیے نا کہیں گے یا اللہ تیرا نام ہے رزاق جس کا معنی ہے بہت رزق دینے والا یا اللہ مجھے رزق چاہیے تجھے تیرے نام رزاق کا واسطہ دے کے کہتا ہوں مجھے رزق دے یا اللہ تیرا نام ہے طبا تو بہت توا قبول کرنے والا میں گار تو طاب یا اللہ تجھے تیرے نام طواب کا واسہ دے کے کہتا ہوں میری توبہ قبول فرما لے یا اللہ تیری رحمتوں کا محتاج ہوں تیرا نام ہے رحمان بہت رحمتیں کرنے والا بہت مہربانیاں کرنے والا یا اللہ مجھے تیری رحمتوں کی ضرورت ہے میرے اوپر مہربان ہو جا رحمتوں کی بات فرما دے تو جیسا جیسی چیز چاہیے ویسے اللہ کے نام کا اللہ کو واسطہ دیں جن کے پاس اولاد نہیں ہے کیا کہیں گے یا اللہ تیرا نام ہے وہاب بہت دینے والا یا اللہ تو داتا ہے وہاب ہے یا اللہ تجھے تیرے نام و کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ مجھے بھی اولاد دے دے تو یہ ہے دعا میں اللہ کو اللہ کے ناموں اور صفات کا واسطہ دینا اور یہاں یہی کچھ دعائیں سخارہ میں ہو رہا ہے اللہ سخیر کا بھی علمی کا یا اللہ تو عالم ہے تو علیم ہے میں تجھے تیرے صفت علم کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ مجھے خیر دے وہ اسخدرو کا بھی قدرت یا اللہ تو قادر ہے تو قدیر ہے تو قدرتوں والا ہے کنٹرول رکھنے والا ہے قوت والا ہے یا اللہ میں تجھے قدرت مانگتا ہوں اور تجھے واسطہ دیتا ہوں تیری صفت قدرت کا تو اسے کیا مانگتا ہوں قدرت یہ کام جو میں کرنا چاہ رہا ہوں اس میں ایک تو مجھے خیر چاہیے مجھے وہاں لے جا جہاں میرے لیے خیر ہے دوسرا مجھے قدرت چاہیے کہ یہ کام میرے کنٹرول میں کر دے کنٹرول میں تو کر دے قدیر تو قدیر ہے تو میرے کنٹرول میں کر دے اللہ مینی اسخیر کا بھی علمی کا وہ اسخر کا بھی کا وہ کا یا اللہ میں تجھ سے تیرے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں سوال بن کر کہاں آئے ہیں کسی قبر پہ کہاں آئے ہیں اللہ کے سامنے اللہ کے سامنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے سامنے گرگرا رہے ہیں اللہ کے سامنے روتے ہوئے کہہ رہے ہیں یا اللہ وہ اس الکمن فضلی جتنی توجہ سے دعا کریں گے اتنا ہی زیادہ اچھا رزلٹ ملے گا وہ اس الکمل فوجلی یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تو سے مانگتا ہوں تیرا فضل یا تو اس سے کیوں مانگتا ہوں کسی اور سے کیوں نہیں مانگتا لوگوں سے کیوں نہیں مانگتا کسی قبر پہ کیوں نہیں گیا کسی پیر کے پاس کیوں نہیں گیا فرمایا تھا ان کا تخ اقدر یا اللہ قادر تو ہے ہر چیز پہ ولا اقدر میری قدرت کسی پہ بھی نہیں ہے تیری ہر چیز پہ ہے و تعالم عالم یا اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے ہر چیز تیرے علم میں ہے اور میرا علم کچھ بھی نہیں ہے وہ انیوب یا اللہ ہر غیبی ہر پشیدہ چیز کو ہر پشیدہ معاملے کو ہر پشیدہ امر کو خوب جاننے والا صرف تو ہے اللہ سے رجوع کیوں کر رہے ہیں اس معاملے میں کہ ہر قسم کا علم کس کے پاس ہے قدرت ہر چیز کے اوپر کس کی ہے اللہ کی اس لیے اللہ سے رجوع کر رہی ہیں قبر والا نہ وہ کو جانتا ہے اس کو دنیا کے حالات کا علم نہیں ہے فوت ہو چکا ہے نہ اس کے پاس قدرت ہے استخارا اس سے نہیں کریں گے اللہ سے کریں گے جو زندہ ہے جو سنتا ہے جو دیکھتا ہے قبر والا بےچارا جب فوت ہوا اسے غسل کس نے دیا کس نے غسل دیا انسانوں نے کبھی اسے سیدھا کر رہے ہیں کبھی الٹا رہے ہیں کبھی اس کے پیڑ سے گندگی نکال رہے ہیں اگر مشکل کشا ہوتا حاجت روا ہوتا خود ہی قبر میں چلا جاتا لوگ اس کے پیڑ کے اوپر ہاتھ رکھ کے اس کے پیڑ سے گندگی نہ نکالتے اس انداز میں اس کو ذلت اور سوائی کا سامنا نہ کرنا پڑتا لوگ گندگی نکال رہے ہیں کوئی نیچے سے نکال رہا ہے کوئی ناک سے نکال رہا ہے کوئی آنکھوں سے نکال رہا ہے اسے پر چلتا ہے انسان کی کیا حصیت ہے اور ہم نے انسانوں کو مشکل کشا بنا دیا حاجت لوا بنا دیا نہیں میرے بھائی حاجت لوا مشکل کشا داتا دستگیر غوث سے آدم ایک اللہ کی ذات ہے دعا سہارا جاری ہے آپ آگے کیا کہیں گے اللہ انکن تتا عالم اللہ اللی فی دینی و معاشی و آخبتی امری فخدر ہولی وہ یسر ہولی سمارکری فی اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ کام جو میں کرنے لگا ہوں اس کا آپ نام لیں گے چونکہ آپ نماز کے بعد دعا کر رہے ہیں تو عربی میں نہیں لے سکتے آپ اردو میں نام لے لیں اور اگر دل میں آپ کے ہے تو انشاءاللہ پھر بھی کام چل جائے گا کیونکہ اللہ تعالی دلوں کو جانتا ہے تو آپ کہیں گے اللہ یہ معاملہ یعنی کہ جو میرے دل میں ہے یا اللہ یا آپ اس کا نام لے دیں گے یا اللہ یہ پلاد یا اللہ یہ لڑکی یا لا یہ دکان الہ اگر یہ معاملہ خیر اللہ یہ میرے لیے بہتر ہے فی دینی میرے دین کے لحاظ سے و معاشی میری دنیا کے لحاظ سے وہ آخر امری اور انجام کے لحاظ سے اگر یا اللہ اس معاملے میں میرے لیے خیر ہے دنیا کے لحاظ سے بھی دین کے لحاظ سے بھی انجام کے لحاظ سے بھی تو یا اللہ پھر کیا ہے فخر لی یا اللہ اس کو میرے مقدر میں کر دے اس کو میری قدرت میں دے دے وہ یسر ہولی اس کو میرے لیے آسان کر دے اور یا اللہ اس میں میرے لیے برکتیں ڈال دے میرے بھائی دعا کا ترجمہ دھیان سے سنیں یہ ترجمہ آپ کو کیا بتا رہا ہے کہ سہارے سے چور معلوم نہیں ہوتے کہ چوری کس نے کی ہے یہ تو ایک اللہ کے سامنے درخواست ہے کہ یہ کام جو مستقبل میں کرنے لگا ہوں یا اللہ میرے لیے یہ کام آسان کر دے برکتیں ڈال دے اگر میرے لیے بہتر ہے اور پھر آپ کہیں گے وہ ان کن تتا علم اور اگر یہ اعلیٰ تیرے علم میں یہ ہے کہ اللہ حاد المرا شر ال یہ کام میرے لیے برا ہے فی دینی میرے دین کے لحاظ سے وہ معاشی میری دنیا کے لحاظ سے وہ آخرت اور انجام کے لحاظ سے فصر وقلّی یا اللہ پھر مجھے اس سے دور کر دے اس کو مشرے دور کر دے مجھے اس پلاٹ سے دور کر دے اس پلاٹ کو مش سے دور کر دے اس لڑکی کو منشی دور کر دے مجھے اس لڑکی سے دور کر دے یا لا وقت الخی راہ سکانا یا اللہ خیر میرے لیے جہاں رکھی ہوئی ہے وہاں مجھے لے جا اس خیر کو میرے مقدر میں کر دے میرے کنٹرول میں کر دے سمردنی بھی یا پھر اس خیر کے اوپر مجھے راضی کر دے مطمئن کر دے یہ ہے میرے بھائیو وہ دعائیں اب لوگ کہتے ہیں جی اس سکھارا کریں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا جی رات کو جی خواب آئے گا یہ کس نے گارنٹی دی ہے خواب آئے گا کیا نبی علیہ السلاط اسلام نے بتایا ہے تو سرانکھوں پہ آپ کی ہر بات طرف آخر ہے اور اگر نبی علیہ اللہت وسلام نے نہیں بتایا تو کسی اور کی بات پہ یقین نہیں کیا جا سکتا دعا خود بتا رہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے مطمئن کر دے اس کا مطلب یہ ہوا میرے بھائی کہ اگر یہ پلاٹ آپ کے لیے بہتر ہوگا تو آپ کا دل مطمئن ہونے لگے گا آپ اس کام کو کریں گے وہ کام آسان ہو جائے گا رکاوٹیں نہیں پڑیں گی اور اگر وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے آپ کے دل میں تردد ہوگا آپ پریشان ہونے لگیں گے وہ رکاوٹیں پڑیں گی آپ رشتہ مانگنے جائیں گے وہ انکار کر دیں گے آپ سمجھائیں کہ یہاں میرے لیے خیر نہیں ہے آپ پلاٹ لینے گئے قیمت طے ہو چکی تھی لیکن انہوں نے ان کے انکار کر دیا آپ سمجھ جائیں کہ اس میں آپ کے لیے خیر ہے نہیں ہے اور اللہ کے اوپر مکمل یقین ہونا چاہیے آپ نے سہارا کیا کسی پلاٹ کے بارے میں کسی دکان کے بارے میں دل آپ کا مطمن ہوا پلاٹ آپ نے لے لیا دکان آپ نے لے لی کل کو وہاں پہ لگ گئی آگ آپ کیا کہیں گے سہارا ناکام ہو گیا جی اور اس سہارا میں کام ہو گیا تو آگ لگ گئی ہے اس میں بھی خیر ہے اس میں بھی خیر ہے آپ کے لیے جو آگ لگی ہے آپ نہیں جانتے کہ اگر کسی اور جگہ دکان لیتے تو وہاں کتنا نقصان ہوتا یہاں پہ تو آپ کا مال جڑا ہے شاید وہاں آپ خود بھی جل جاتے اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں پہ آگ لگی ہے آگ کی وجہ سے آپ کے گردن میں جو تکبر تھا وہ جاتا رہا آپ زمین پہ آ گیا, آسمانوں پہ چڑھ رہے تھے اگر کسی اور جگہ دکان ہوتی کاروبار ہو سکتا ہے اس سے بہتر ہوتا اور دنیا اور دین آپ کا تباہ ہو جاتا تو یہ یقین رکھیں کہ جہاں پہ میں نے سہارے کے بعد مطمئن ہو کے قدم رکھا ہے وہی میرے لیے خیر تھی اگرچہ بظاہر وہاں پہ خیر نظر نہیں آ رہی وہ لڑکی جس سے آپ نے شادی کی تھی سہارے کے نتیجے میں وہاں طلاق ہو گئی کیا کہیں گے سہارا ناکام ہو گیا نہیں اگر آپ نے دھیان سے سخارہ کیا تھا توحید کے اوپر رہتے ہوئے کیا تھا شرک سے بچتے ہوئے کیا تھا باوضو ہو کے کیا تھا پہلے تو رختیں ادا کی تھیں بڑے توجہ سے دعا کی تھی آپ نے متمن ہو کے رشتہ کیا تھا تو یقین رکھے اسی بات میں خیر تھی کہ یہاں پہ شادی ہو پھر طلاق ہو اسی میں آپ کے لیے خیر تھی غیر چیزوں کو آپ نہیں جانتے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تو میرے بھائیو یہ ہے دعا سکھالا اور یہ ہر آدمی نے خود کرنی ہے ہر آدمی نے ہاں اگر ایک کام دو آدمیوں کا دونوں کر سکتے ہیں مثلا بیٹی بھی کرے گی کہ یا اللہ اگر اس لڑکے سے شادی میرے لیے بہتر ہے تو کر دے باپ بھی کرے گا کیونکہ وہ بھی ذمہ دار ہے شادی کرانے والا ہے تو وہ اس حیثیت سے استحال کرے گا کہ بیٹی کا یہاں پہ شادی کرانا اگر میرے لیے بہتر ہے تو یا اللہ یہ کام کر دے تو میرے بھائی یہ ہے دعائیں سہارا اس میں کوئی غیبی دعوی نہیں ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے خواب ہو سکتا ہے آپ کو آ جائے اور گارنٹی نہیں ہے شریف نے نہیں کہا کہ ضرور ہے کہ خواب آئے گا ہو سکتا ہے خواب آ جائے نہ بھی آئے جس دل, دل مطمئن ہوتا ہے وہ کام آپ کریں اسی میں آپ کے لیے خیر ہے باقی یہ آن لائن یا ٹی وی کے ذریعے جو سخارے ہو رہے ہیں میرے بھائیوں غلط ہے کیونکہ ہر آدمی کو سخارا خود کرنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ یہ سہارے ہو رہے ہیں ماضی کی باتوں میں غیب کے دعوے کیے جا رہے ہیں اور یہ غلط ہے غیب جاننے والا صرف ایک اللہ تبارک کو اتارا ہے نبیوں کو کئی غیبی باتیں بتائی گئی ہیں لیکن کل غیب کا علم نہیں دیا گیا جو غیبی باتیں بتائی گئی ہیں وہ اللہ کہ کل علم کے مقابلے میں ایک دو قطرے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی اللہ فرماتے ہیں اللہ اے نبی علیہ السلام آپ ان لوگوں کو بتا دیں کہ کوئی بھی عالم الغب نہیں ہے نہ آسمان والوں میں کوئی عالم الغیب ہے نہ زمین والوں میں کوئی عالم الغیب ہے نہ کوئی فرشتہ عالم الغب ہے نہ کوئی جن عالم الغیب ہے نہ کوئی نبی عالم الغیب ہے اللہ سوائے اللہ کے غیب جاننے والا ایک اللہ ہے اور لوگ جو ہیں نبی جو ہیں ان کو چند غیبی باتیں بتائی گئی ہیں وہ غیبی باتیں انہوں نے اپنے امتیاں کو بھی بتا دی ہیں نہ امتی عالم الغب کہلائیں گے نہ نبی عالم الغب کہلائیں گے جنت ہم مانتے ہیں جنت کو پریمان ہے میرے بھائیوں اور دیکھی ہوئی آپ نے تو یہ غیبی چیز ہے ہم جانتے ہیں اس وجہ سے ہم عالم الغب نہیں بن گئے جہنم ہم جانتے ہیں اس وجہ سے ہمیں عالم الغیب نہیں کہا جا سکتا یہ ہم جانتے ہیں کہ فریج بیٹھے ہوئے ہیں ہمارا حساب کتاب لکھ رہے ہیں یہ ہم جانتے ہیں کہ روزے قیامت حوض کوسل ہوگا نبی علیہ السلام اپنے امتیا کو وہاں سے پانی پلائیں گے ہم یہ سب کچھ جانتے ہیں نبی علیہ السلام نے بتایا ہے یہ جاننے سے ہم عالم الغب نہیں ہو گئے کیونکہ چند باتیں ہیں عالم الغب ایک اللہ کی ذات ہے جو ہر غیبی بات کو جانتی ہے اللہ تبار تعلح ہمیں اپنے عقائد کو قرآن و حدیث کے مطابق بنانے کی توفیق نے فرمائے و آخا وانا الحمد اللہ رب العالمین میرے بھائی اب میں آپ کے سوالوں کی طرف آتا ہوں